اے ہمارے رب اور انہین بسنی کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نی ان سے ودا فرمایا ہے اور ان کو جون کہوں ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے